تمام قبائل کو اکٹھا کیا کہا چندہ کرو ہم اس مسلمانوں پہ حملہ کریں اب جنگ عہد کے اسباب پیدا ہونے شروع ہوئے زندگی باقی ان اللہ تو بات باقی باخر ان رب برادرانی اسلام واجب احترام بزرگوں دوستو بھائیو عزیز نوجوانوں دروس سیرت طیبہ کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور عنایت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانۂ ولادت سے ہم غزو بدر اور غزو بدر کے بعد جو واقعات پیش آئے وہاں تک اپنے دروس کا سلسلہ پہنچا سکے تو غزو بدر کی کامیابی کے بعد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 جو آتا ہے کہ شیطان آیا پھر سورت نجید ایک شیخ نجدی کی صورت میں جب حضور کی ہجرت کا مسئلہ ہو رہا تھا تو اسی طرح جب بدر کے لیے آ رہے تھے تو وہ ایک نجدی تو اس سے یہ ہے کہ نجد کا مانا یہ تھا کہ کہاق اور اس علاقے کے لوگ جتنی پہاڑی تھے وہ بڑے بہادر تھے بڑے جنگجو تھے اسی بھی یہ تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ بغداد کو کبھی کسی نے فتح نہیں کیا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 اچھا محدثین تو یہ کہتے ہیں کہ تک من اہل اگر تھے کہ اگر کوئی کوفہ کا آدمی تمہیں کوئی حدیث میان کرے تو نڑنوے کو تو سمجھ لینا نہ کہ غلط ہے اور باقی جو ایک بچے تو اس میں بھی ذرا خیال رکھنا ہو سکتا ہے کہ وہ بھی صحیح نہ ہو یعنی محدثین کہ ہاں یہ ضرب البسل ہے اسی لیے حضور نے عراق کے لیے کبھی دعا نہیں کی اللہ مبارک لنا فی یمنہ اللہ مبارک لنافی شامنا ایک شا بھی کھڑے ہو گئے حضور نے کہا عراق نہ عراق کے لیے بھی دعا مانگے لنا, لنا فی شامنا اس نے کہا حضور بھی مہربانی کریں وہ نجرت العراق کے لیے تو دعا مانگے فی ہاں و میرت آلنا ہمارے لیے تو وہاں سے کافی چیزیں آتی ہیں کھانے کی پینے کی ہمیں بڑی تکلیف ہوگی اگر وہاں کا ہو گیا تھا آپ اس کے لیے بھی دعا کریں تو آپ, نے هُنا تطلع الفتن هُنا تطلع الفتن آپ نے فرمایا یہ تو وہ جگہ ہے جہاں سے تتل نکلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو وہ متا کہ جہاں سے فتن پھوٹیں گے ان کے لیے میں دعا کروں تو اسی طرح یاد رکھیں کہ جو حدیث مبارک میں آتا ہے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 وہ سب وہیں سے پیدا ہوئے بہتر کے بہتر فلم روافظ ہوں خوارج ہوں نواسب ہوں قدریہ ہوں جبریہ ہوں کرابیہ ہوں مشبہہ ہوں سب تمام فتن وہاں سے پیدا ہوئے محتاض کے جتنے فرقے ہیں سب وہاں سے پیدا ہوئے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 کہ ہم اپنے کافلے کو بھیجیں نجد کہ آپ وہاں سے اترتا ہوا مدینے منورہ سے اوپر اوپر دور آگے وہ نیچے اترے ہی ہوں اور انہوں نے کہا کہ اس کافلے کے بارے میں ہم نے ایسا رازداری سے بھیجنا ہے نا کہ کسی کو پتا نہ نے کہا ٹھیک اور اس میں انہوں نے سب نے پھر پیسہ لگایا اس کافل کہ اس سے جو مال آئے گا جو دولت آئے گی تو ہم مسلمانوں سے بدلہ لیں اس زمانے میں ایک ہزار ایک لاکھ میت الف برہم کی تو صرف چاندی تھی سونا الگ پیسہ الگ کرنسی الگ صرف چاندی چاندی جو تھی اس قافلے میں وہ ایک لاکھ برہم کی تھی اس زمانے کی اچھا اللہ کی شان دیکھیں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 دور اس سے بیچاری دوڑتی آئی پتا نہیں اس کو وہ اکثر نہیں ملا چل بان کے بیچاری بھاگتے بھاگتے آئی اور کیا ہو گیا تمہیں, تمہیں کہا میں مسلمان ہوں میں نے دیکھا نا آپ کیا عربی لباس کو تو میں نے کہا مسلمان ہے تو میں نے جا کے سلام بھئی تم کون ہو اللہ کی بندی کہا میں ترک سے ہوں ترکی سے ہوں یہاں میں پڑھ رہی ہوں تو میں نے دیکھا کہ کچھ لباس میں آپ کا لباس جو تھا داڑھی اور لباس اور انداز اور ساتھی اور پھر سب والے تو اس لیے اندازہ ہوا حالانکہ وہ انتہائی ماڈرن قسم کی بچی تھی بےچاری جین پہنے ہوئے لیکن اس کے دل میں آخر اسلام تھا تو اس لیے اسے سلام تو ہم نے خیر اس کے سر پہ آتے کہ اچھا بیٹی ٹھیک ہے ماشاءاللہ اچھی ما بات ہے تم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 اور اس دفعہ مسلمان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اب وہ ہمارا کافلہ نکلے گا شام سے اور نجد علی راگ سے اور فلا فلا وادیوں سے ہوتا ہوا مسلمانوں کو کیا پتا بنا مدینے والوں کو وہ جناب اس مسلمان نے بعد مدینے پہنچا دی دو سو سوار اس گھوڑے کی اپنا قافلے کی حفاظت کے لیے مصفیان نے رکھا تھا صرف جو حفاظت کرے دو سو سوار دو سو نوجوان مسلمان مسلمانوں کو پتا چلا حضور نے حکم دیا صحابہ کو کے نکلو میں قابل کیونکہ دشمن کی اقتصادی طور پر جب چار انگنا کاٹی جائے تو دشمن تو نہیں ہار سکتا سب سے بڑی جنگ تو اقتصادی جنگ ہے تو اب جناب یہ ہے کہ تو ہم کس کس بات کا رو نہ روئیں وہ جیسے ایک بزرگ نے کہا تھا نا جی کہ اپنا تنہم داغ داغ پمبا کجا کجا ہم کہ جب سارے وطن پہ زخمی زخموں تو بھائی کہاں کہاں فایا رکھے کہاں کہاں مرم لگائیں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 کیا ہو رہا ہے مسلمان ملکوں میں آپ نے دیکھا ہے صرف دو آدمی دو بروکر آ جاتے ہیں، وہ پورے جتنا اس وقت جو فارن کرنسی اویلیبل ہے اس ملک میں پاؤنڈ ہے ڈالر ہے مارکیٹ یا ان سپ لے لیں جس بھاؤ پہ ملتا ہے لے لے اب دو دن کے بعد جناب ملک کو ہوش آتی ہے ایک ملک میں تو ڈالر نہیں رہا آپ نے تو آگے قرضہ دینا ہے باہر ایل سیاں کھلی ہوئی ہیں پیمنٹ کرنی ہے وہ تو سارا لین ڈالر میں کرنا ہے اب کاز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 یہ دو ماڈل تبدیل ہونے ضروری ہیں اگر پیسے ہوں یہ جو شریف ہیں ایک والے ان کے پلے کچھ نہیں ان کو پیسے دے دیں آپ دیکھیں کل کیا کرتے ہیں میں نے اپنے نوے, نوے سال کے دوست دیکھے ہیں جن کو پیسے ملے ہیں جناب تو دوسرے دن شادی کر یہ جن کی تنخواہ میں گزارا ہے پورا شورا مکان کا کرایہ کھانا پینا اس کے بعد کو پانچ سو ہزار یار بچ گیا وہ بےچارا کیا, کیا شادی کا سوچ گا اس کو تو پہلی بیگم ڈراتی ہے خواب میں تو اگر سے آپ دولت دے دیں تو پھر دیکھیں کہ جناب وہ کتنی دولتیاں مارتا ہے دولت کے ساتھ دولتیاں تو دو پھر کھلتی ہیں نا یہ تو اس کا اثر ہے تو اب جناب جب کافلا نکلا مسلمان جب پہنچے اللہ نے ایسا روپ ڈالا نا جی کہ وہ کافلے کا کافلا چھوڑ کے بھاگ گیا کافلا اپنا سامان چھوڑ کے بھاگ گئے اسی اسنا میں سوکھ کہ نقطہ کی سوکھ تھی جس میں منڈی لگتی تھی مدیر منورہ میں ایک یہودی بدبخت نے ایک مسلمان لڑکی کے گلے میں کپڑا ڈال کے اس کو خنق کرنے کی کوشش کی وہ بیچاری بچ تو گئی رجن بے ہوش ہو کے گر گئی اس میں لڑائی شروع ہو گئی اور ایک مسلمان نے اٹھ کے اس یہودی کو مار دیا اب یہودی ان کے, ان کے چونکہ تیادہ طاقت تھی ان کا گھر کبھی قریب تھا ان کے بندوں نے آ کے مسلمانوں کو مار دیا ایک نیا مسئلہ پیدا ہو یہ سارے اسباب تھے ادھر ابو جہل کی قتل کفار کی موت اور پھر بنو نذیر اور بنی کینکا یہودیوں کی ذلت جو وزیرے میں رہنے والے تھے یہ سارے اسباب بنے کہ اب سارے کافر مل کے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 اسلام اجازت یہ نہیں دیتا کہ وہ اپنے عقل کل اپنے آپ کو بنا لے اور خود فیصلے کر لے نہیں فشا فر ام فل امر فم تفت و اللہ نے فرمایا میرے نبی ہر مسئلے میں مشورہ اسی مشورے کو آپ کے لوگ جو ہیں نا جمہوریت کرا دیتے ہیں حالانکہ یہ بات نہیں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 یا ہم مدینہ منورہ سے باہر نکل کر ان کا راستہ روکیں حضور پاک نے ایک رائے تلب تو ہابا نے پوچھا رسول آپ کی رائے مبارک کیا ہے ادور نے فرمایا میری رائے تو یہ ہے کہ ہم مدینے سے نہ نکلیں تم نے کہا کہ اس کی وجہ حضور نے فرمایا ان رائے تو رو یا میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ بطرن تصبہ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 لوگ جو ہیں کسی سائٹ پہ کام کر رہے ہو تو سر پہ بےچارے ٹوپیاں رکھتے ہیں تاکہ بھی اوپر سے خدا لگا تھا کوئی چیز گر جائے کوئی چیز تو جو ہے سر پہ تو چوٹ نہ لگے اب سب صحابہ گھبرا گئے انہیں کہا بھی حضور تو جنگ کے لیے تیار ہو کے آ لیکن معلوم ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم نے جو بار بار کہا نا کہ باہر لڑے باہر لڑے باہر لڑے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے مجبور کیا ہے کو حضور کی ذاتی رائے نہیں ہے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 ایک تو ہے نا پہاڑی امیدا ہوا ایک جگہ ایک تھوڑا سا پہاڑ میں بس حضور نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری ڈیٹی یہ ہے کہ تم لوگوں نے اس مقام پر ہی رہنا ہے بس حتہ کہ حضور نے اتنے سخت لفظ بھی فرمائے کہ اگر ہم سب کے سب قتل ہو جائیں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 اور جنگ کی کی عادت جو تھی وہ خالد ابن الولید کا رہے تھے خالد ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور یہ تو تاریخ جانتی ہے کہ خالد الولید جیسا جنگ یو آدمی اور جنگ کا ماہر کہ جس کے جنگی کارناموں کو تو کیسر اور کسرا نے اور روم نے اور سب نے تسلیم کیا کہ اتنا اچھا جنگ لڑنے والا لڑانے والا آدمی ہم نے نہیں دیکھا دنیا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 اللہ کے نبی کی نافرمانی لیکن علماء نے بڑی ایک عجیب بات لکھی ہے انہوں نے کہا کہ ابلیس نے آدم کے سجدے کے لیے نافرمانی فرمانی کی قیامت تک لانت کا مستحق بن گیا اور صحابہ نے صرف اپنے امیر کے حکم کی نا فرمانی کی تو ستر صحابہ شہید ہو گئے اور ہم صبحوں سے لے کر شام تک نبی کی نا فرمانیاں ہی کرتے ہیں اور پھر ہمارا خیال یہ ہے کہ نہیں ہم تو بڑے عاشق رسول ہیں اور ہم تو بالکل جنت کے ٹھیک دار ہیں جنت تو بنی ہمارے لیے کبھی ہم نے بھی سوچا ہے کبھی ہماری تو ہر قدم پہ ہسیاں ہیں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 انہوں نے کہا کیوں کہ کا بھی کتال تھوڑی ہے یہ تو کتال نہیں اگر کتاب ہوتی تو ہم لڑتے ہیں. یہ کوئی کتال ہے کہ تین ہزار آدمی کے سامنے چار سو پانچ سو آدمی لے کے چلے جاؤ یہ کیا بات وہ بھاگی اب ساڑھے تین سو آدمی جب نکل جائے ہزار میں سے تو ساڑھے چھ سو آدمی بھاگ کے رہتے تو ان کی بھی تو کور ٹوٹ گئی آدمی کے حوصلے تو ہار جاتے ہیں جب آپ ایک جماعت جا رہے ہیں اور آدھے آدمی تو ایک تو مسلمانوں پر اس کا اثر تھا دوسرا خالم ملید نے, نے اپنی بکھری ہوئی قوت کو جمع کیا اور اسی درے سے حملہ آور ہوا وہ تو جب حملہ آور ہوا مسلمان تو بےچارے گویا کے یوں سمجھے نا کہ وہ تو انتظار میں پھر بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ وہ تو اپنی تلواریں پھینک چکے ہر چیز ختم ہو گئی وہ تو مال گڑی جمع کر رہے ہیں بڑے آرام سے بھاگ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ تو آیا اس نے تلواروں پر رکھ لیا میں مسلمانوں کو اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ وقت فیشل قتل مسلمانوں میں قتل ایسے ہو گیا کہ جیسے نعوذ باللہ اللہ پاک رحمت فرمائے کہ گاجر کٹتی ہے مولی کٹتی ہے مسلمان ایسے کٹ سرکاریں دو جہاں کو اتنی زبردست حملہ ہوا اور چوٹ لگی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 سے سے اطلاع رضی اللہ, رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے پتہ نہیں کیسی عطا فرمائی کہ انہوں نے اپنے گھر میں حسیر عربی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 صحابہ اب آگے آنے لگے حضور نے فرمایا اترکو ہو اترو کو چھوڑ دو آنے دو بھیا میں کہا حضور آپ زخمی ہیں سرکار دو یہاں تو کھڑے نہیں ہو رہے کمزوری کی وجہ سے اور وہ ظالم گھوڑے پر سوار ہے اور بڑا ظالم ہے اور قاتل ہے اور بڑا جنگجو ہے حضور نے فرمایا اترکو کو ہولی ہٹ جاؤ حضور نے فرمایا عمر حاضر نے فرمایا مجھے نظر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 کا پڑاؤ تھا گھوڑے سے اترا اور رو رائے اور رہا ہے جانوروں کی طرح تو سارے کٹھے ہو گئے کہا کیا ہو گیا کہا تمہیں کیا ہو گیا انہوں نے کہا مجھے نبی نے قتل کر دے کہا زندہ بیٹھے ہو کہا ہو بدبخت بخت سامنے تو بیٹھے ہو لالا قتل نہیں رسول اللہ پاگل آدمی زندہ بیٹھے وہ کیا ہے تمہیں تو شرم نہیں آتی یہ زخم ہے جیسے بندے مر جاتے ہیں ایک خراش لگ گئی ہے لگ گئی بات ختم ہو گئی کہ نہیں کیوں نبی نے کہا ہے بس قتل نہیں محبت مجھے تو محمد نے مار دیا اور خدا کی قدرت ہے وہ اس اسی یہی زخم ایسا اس کو لگا کہ وہ چند دنوں کے اندر اندر رسول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 لیکن جون جون زور لگایا وہ نہ چب آ سکی تو وہیں پھینک کے پھر چلی گئی تو جب حضور لاشیں دیکھتے ہوئے آئے اور سیدنا حمزہ کی لاش پہ, پہ, پہ پہنچے صحابہ کہتے ہیں بکا رسول اللہ حدا حد اب نا حضور خود اتنی رو پڑے گا ہم سب رو اس حالت ام رسول اللہ سیدنا حمزہ بطن الاسلام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 اور پہاڑ پہ چڑھ کے بلند آواز سے کہنے لگا افیقم محمد بھائی تم محمد مصطفیٰ ہیں حضرت عمر کا خون کھولا لاتو جی کوئی جواب نہیں دی اس نے دوسرا سوال پوچھا افیق ابو بکر ابو بکر ہیں اس نے سونا لاتو کوئی جواب نہیں دی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 اب آپ فرمائے تو جواب دو آپ نے ہاں جواب دو اللہ اعلیٰ و اجل اس نے کہا نا او ہلو ہو نے فرمایا تو اللہ اعلیٰ و اجل اب اس نے پھر آ کر کہ آج عزا کی وجہ سے عزت ہمیں ملی ہے آج ارزا خدا نے ہمیں عزت دی ہے تمہارے پاس کوئی عزت نہیں حضور نے فرمایا جواب دو اللہ مولانا بنا مولا رقم اللہ والا ہم تمہارا نہیں ہے تو امتحان اس نے پھر تیسری دفعہ کہا اس نے کہا یوم کا یوم بدر الحر بسیجال ابو سفیان نے کہا مکے والو مدینے والو سن لو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 اس پر جب پہنچے سارے کافر رک گئے اس بیان رک گیا رات ان نے اطمینان سے رات گزاری صبح اس نے تقریر کی اس نے کہا کہ بھئی ہم تو بڑی غلطی کر بیٹھے ان نے کہا کیوں انہوں نے کہا یہ کیا جنگ ہوئی بھئی ہم نے تو نہ تو کوئی مالے گنی مت ہمیں ملا نہ ہم نے مدی نے پر قبضہ کیا نہ ہم اللہ کے نبی کو شہید کر سکے نہ ابو بکر عمر کو شہید کر سکے تو جنگ کیا جیت کے ہم آ رہے ہیں واپس بھائی ہم نے جب جنگ جیت لی ان کے بہتر آدمی شہید ہو گئے اور وہ بالکل حوصلہ ہار گئے یہی تو وقت تھا نا کہ ہم نے منوگرا پہ قبضہ کرتے تو مدینے پہ بھی قبضہ نہ ہو سکا بال غنی بھی نہ ملا اور پھر جس اللہ کے نبی سے ہم بدلا لینے آئے تھے وہ اللہ کے نبی بھی اسی طرح زندہ موجود ہیں.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 میں تو ابھی تک بھی اسی لباس میں چلیں چلے کے مقابلے پر دیکھیں دیکھے کس تو ہے ابھی ایک دن دو دن بھی نہیں گزرے حدور نے حکم دیا کہ اب سب مسلمان تیار ہو جاؤ لیکن شرط یہ ہے لا کنا الا ون شارا کا بھی اب ہمارے ساتھ جنگ کے لیے صرف وہ جائیں گے جو احد میں ہمارے ساتھ تھے اور کوئی نہیں جائے گا اللہ ابن سلول آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی اب سو آدمی لے کے چلتا ہوں میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں میں نہیں تم نے جب عہد میں ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو اب ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں صرف وہ جائیں گے اللہ شار جنہوں نے عہد کے مارکے میں شرکت کی ہے وہ جائیں بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کافلا فوجیوں کا چلا اور یہ چلتے ہوئے ہمارا الاسد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 لوگ تو کہیں گے وہ تو تمہارے پیچھے سے تم بھاگ آئے ہو تو فرار بھی تو ہمارے مقدر میں لکھا گیا نہ تو ہم مدینے منورہ پہ قبضہ کر سکے نہ سرکار دو جہاں کو شہید کر سکے نہ ابو ابکر ابھر کو شہید کر سکے اور اب وہ تو مدینے سے نکل کر ہمارے تاغ میں آ رہے اور ہم بھاگ رہے ہیں تو ساری زندگی لوگ ہمیں تانا دیں گے کہ اچھے آدمی تھے تین ہزار گرش کر لے گئے گا اور بھاگ بھی تم آئے اس نے ایک رجول ایک آدمی تھا بنو خزا کا ہی اس کو بھیجا کہ تم جا کر کچھ ایسی کہانی بناؤ کہ مسلمانوں کے دل میں ایسا روب پڑ جائے نا کہ بس وہ ڈر جائیں اور رک جائیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا تعکب کرتے کرتے آ جائیں اور ہمارے جائیں گے بنو خزا وہ گھوڑے پہ دوڑا اور آیا حضور پاک صلی صلاح وسلم ہمراہ اسد میں ٹھہرے ہوئے تھے تو ملا اور نے فرمایا کہ کیا حال ہے قریش کا ان نے کہا سلہ قریش تو بالکل بالکل تیار ہیں جنگ کے لیے اور اب تو اور ان کو بڑی کمک پہنچ گئی ہے احابی سے اور فلاں قبیلے سے اور فلاں قبیلے سے اور فلاں قبیلے سے وہ تو اہد سے بھی زیادہ طاقت لے کے آ رہے ہیں اس کو قرآن پاک نے اللہ نے قرآن میں فراہ الینا سننا سکول اللہ نے فرمایا کہ جب لوگوں نے آ کے خبر دی کہ دشمن تمہارے لیے بہت بڑا لشکر اب تیار کر چکا ہے ڈروز ایمانا صحابا کی یہ بات سن کر بجائے ڈرنے کے اور ایمان بڑھ گیا اور ان کی زبان سے نکلا کالو حسم اللہ و نعم الوکیل احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر انیس سماج فرمائیں اب آپ اس مبارک سلسلے کا انیس وہاں کا سماج فرمائے صوابہ کی یہ بات سن کر بجائے ڈرنے کے اور ایمان بڑھ گیا اور ان کی زبان سے نکلا تالو حسل الوکیل یہ وہ کلمہ مبارکا ہے جو سیدنہ ابراہیم نے جب آگ میں ڈالے گئے کہا تھا اور یہ وہ کلمہ مبارک ہے جب صحابہ نے عہد کے مسلے پہ کہا تھا اور یہ وہ کلم مبارک ہے جب بی بی عائشہ پہ تہمت لگی تو انہوں نے کہا تھا اور یہ وہ کلم مبارک ہے جس کو بی بی ابراہیم الخلیل کی بیوی بی ام اسماعیل نے جب انہیں چھوڑ کے جا رہے تھے انہوں نے بھی کہا تھا حسب اللہ عم الوکیم یہ ایک عجیب کلمہ ہے بس اللہ اس کے پڑھنے کی توفیق دے حتیٰ کہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں الجیل پی بھی, بھی آنے حسب اللہ و نعم اس کے بڑے عظیم فوائد ہیں منافع ہیں اور اس میں عظیم برکات ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے بارہ لاکھ زیادہ علم میں نہ پڑھے بس یہ جتنا یاد ہو پڑھ لیا چلتے پھرتے وضو ہو, ہو نہ ہو نہ ہو پڑھتے رہے حسب اللہ و نعم بس ہر مشکل کے لیے اللہ کی رابط سے یہ ایک سیر اعظم ہے بس یقین ہو کر دیکھے کہ کیسے اللہ کی مدد آتی ہے حتیٰ کے شاہ ولی اللہ متعلن یہ لکھا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والا اگر یہ سمجھے کہ میرا کام نہیں ہوگا تو کہتے ہیں تو مسلمان ہی نہیں اس کی وجہ وہ کہتے ہیں جب قرآن کہتا ہے کہ جب جس نے پڑھا فن کا لبو بن وطن فوراً کامیاب ہو گئے تو یہ کیسے ناکام ہو گیا تو اب جناب سب صحابہ نے یہ کہا اور خدا کی قدرت یہ ہے کہ صحابہ نے کہا حدور ہم تیار ہیں. ہمیں کوئی غم نہیں ہمارے زخموں کو آپ نہ دیکھیں بلکہ ہمیں زخم جو ہے یہ اور انگیخت کر رہے ہیں کہ آج کو خود سے بدلہ لے ابو سفیان آخر بھاگ اس نے کہا کہ بھائی یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اب جاؤ کیونکہ وہ یہ تو دل میں سمجھتے تھے نا کہ اللہ کا نبی تو سچا ہے آخر وہ ہمارے پیچھے طاقتوں میں جوار آ تو ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت آ گئی عمران ہے پھر ہم بارے جائیں اس لیے قرآن بنعمت من اللہ, وفضل اللہ نے فرمایا کہ تم دیکھو پھر ہم نے تمہیں کیسے واپس کیا برا سے کہ تمہیں کوئی تکلیف بھی نہ پہنچی لیکن اللہ نے تمہیں عزت بھی دی نعمت بھی دی کہ اب بغیر جنگ کے جو شکست تھی ہم نے فتح میں بدل دی کہ کافر بھاگ گئے جو فرار ہو ناکام تو وہی وہ ہوتا ہے نا جو بھاگ جائے جو اپنا گھر چھوڑ کے مدینہ چھوڑ کے پچاس میل اور آ جائے لڑنے کے لیے وہ تو نیشکست والا سمجھا جاتا ہے تو جنگ عہد کا یہ مقام جو تھا اس طرح ختم ہوا وجہ یہ تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا بدنی ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ کی زندگی میں ہی آزمائش ہو جائے کہیں ایسا تو نہ ہو کہ اگر آپ پہ موت آ جائے تو صحابہ پھر ان کے پاؤں ہی اکھڑ جائیں بما محبت اللہ رسول قطخل غسول افاہ خلط تم اللہ قابل کیا اگر میرا نبی شہید ہو جائے یا قتل ہو جائے تو پھر تم دین سے بھی پھر جاؤ گے تو ہم یہ چاہتے تھے کہ ایک ہی دفعہ صحابہ کی آزمائش اچھا اب جن صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے تھے ان کے بارے میں بھی اللہ نے فرمیا وَلَا قد میرا بدری میں نے ان کو معاف کر دی ان کی اگر غلطی ہوئی ہے یہ پیچھے ہٹے ہیں یہ ڈر گئے لیکن ہم نے ان کی غلطی معاف کر دی ہے صرف معاف نہیں کی بلکہ آپ کو اس کے بعد بھی حکم دیتی ہے کہ اب بھی جب کوئی مسئلہ ہو تو وہ شا برم ان کے مشورے کے بغیر کوئی قدم سرکار دو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو غلطی ہوئی, حضور پاک کے فرمان میں ہوئی اس کا انجام شکست پھر شکست کو اللہ نے فتح میں بدل دیا اور ایک خاص عنایت بدر پہ ہوئی کہ من نزدال اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان پر ایک اونگ ایک تھوڑی سی نیند مسلط کر ایک تھوڑی سی ایسے ہر آدمی پہ ایک نیند آ گئی حتیٰ کہ تلوار آدمی کر گئی اس نیند میں ہم نے ایسی راہمت رکھی تھی کہ سب کو زخم بھول گئے تکلیفیں بھول گئی دکھ بھول گئے پھر فریش ہو گئے آدمی پھر ترتادا ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عد کے غزبے کی ایک پوری تحقیق تختیق پورے قرآن میں بیان فرمائی ہے اللہ اگر توفیق دے تو آدمی کو وہ پوری آیات بما تفاصر اور بما ترجمے کے دیکھنی چاہیے ببا علا برادران اسلام محترم بھائیوں آج کافی وقفے کے بعد